بسم الله الرحمن الرحيم اأى تاينا الكوثر فصلي لربك وانحر شام کب اب ترے بے شک ہم نے آپ کو عطا کی خیر کثیر اس انعام کے شکریہ کے طور پہ آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے اور قربانی کریں شک آپ کا دشمن وہی بے نام نشان ہوگا سبحان عربی کربل عزت عملہ یسفون وسلام و رب العالمین صلی سلوال محمد والا آل محمد کما سل تالا ابراہیم والا آل ابراہیم حمید مجید على محمد وعلى آل محمد كما باردت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سر کی تفسیر اور تشریح کے ابتدائی مراحل میں میں نے اس کا شان نزول بیان کیا تھا ہو تو میں نے عرض کیا تھا امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سید نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے عبداللہ کے انتقال پر مشرقین مکہ نے اور مخالفین اسلام میں خوشی اور مسرت کا اظہار کیا تھا اور انہوں نے طفل تسلی کے طور پہ ایک دوسرے کو یہ باور کروایا کہ محمد ابتر ہو گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ابتر کا معنی ہے مقتوع ان نسل جس کی نسل کٹ جائے ختم ہو جائے مراد ان کی یہ تھی یہ ہمارے بتوں کے خلاف اور ہمارے معبودوں کے خلاف یہ تقریریں اور یہ شور چند روزہ ہے چند دنوں کے لیے ہے اس لیے بیٹا اس نبی کہلانے والے کا ہے کوئی نہیں اور نسل چلتی ہے بیٹوں سے اور بندے کا نام زندہ رہتا ہے بیٹوں سے بندے کا دنیا میں ذکر اور تذکرہ موجود رہتا ہے بیٹوں سے چونکہ اس کے بیٹے نہیں ہیں لہذا اس کی وفات کے بعد تو اس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہے گا اس کا ذکر مٹ جائے گا اس کا تذکرہ مٹ جائے گا اس کی نسل ختم ہو جائے گی چنانچہ نے خوشی و مسرت کا اظہار کیا ایک دوسرے کو مبارک مبارکبادیں دینے لگے اور جگہ جگہ بیٹھ کے یہ تام تشنی شروع کی کہ ان محمدن کب ابترا کہ محمد جو ہیں وہ ابتر ہو گئے ان کی نسل ختم ہو جائے گی کا ذکر اور ان کا تذکرہ اور ان کا نام لینے والا بھی دنیا میں کوئی باقی نہیں رہے گا یہ پروپیگنڈا جب انہوں نے کیا یہ تانے جب انہوں نے مارے اس موقع پر اللہ نے سورت کو اتار کے اپنے پیارے پیغمبر کو تسلیاں دی انہیں یہ باور کروایا کہ آپ کا تذکرہ آپ کا ذکر خیر اس میں گرامی آپ کا مبارک نام صرف اس دنیا میں نہیں میدان معاشر میں بھی ہم باقی رکھیں گے ہم نے آپ کو جو کتاب عطا کی ہے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے انزل نکرا و ان لہو لافول اس قرآن کو اتارنے والے بھی ہم نے اس قرآن کی حفاظت بھی ہم کریں گے میرے پیارے پیغمبر اس قرآن کو جو دنیا کا کوثر ہے اور ہم نے آپ کو عطا کیا ہے ہم نے اس کے ایک ایک لفظ کی ایک ایک حرکت کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے اس قرآن نے اس دنیا میں قیامت میں جنت میں ہمیشہ کے لیے باقی رہنا ہے میرے پیارے پیغمبر گھبرا نہیں جب تک یہ قرآن باقی رہے گا تیرا نام بھی باقی رہے گا یہ تسلی دی اپنے پیارے پیغمبر کو انا آ کوئی نہ کل لیکن تیسری آیت ہم انا آ کوئی نہ کل کوسر کی تفسیر کر چکے ہیں فسلے ربے کا ون ہر دوسری آیت کی تفسیر تشریح بیان ہو چکی ہے تیسری آیت میں اللہ نے ان کے تانے کا جواب دیا ان کے پروپجنڈے کا جواب دیا انہوں نے کہا تھا محمدن قد محمد ان کی وفات کے بعد اس کا تذکرہ کرنے والا بھی اس کا ذکر خیر کرنے والا بھی دنیا میں کوئی نہیں رہے گا اللہ نے ان کے اس تانے اور پروپجنڈے کا جواب تیسری آیت میں دیتے ہوئے فرمایا ان شانیہ کا شانی دشمن کو کہتے ہیں نبی پاک کو اللہ یقین دلانا چاہتے ہیں میرے پیغمبر میں نے آپ کو قرآن کا توسر دیا یہ جب تک باقی رہے گا تیرا نام باقی رہے گا ہم نے آپ کو کلمہ پڑھنے والی روحانی اولاد عطا کی ہے اور وہ اولاد ایسی اولاد ہے کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے نام پر اتنی قربانی نہیں دے گا جتنا کلمہ پڑھنے والے تیرے نام پہ قربانیاں پیش کریں گے جب تک وہ مسلمان دنیا میں باقی رہیں گے آپ کا نام بھی باقی رہے گا اور کوسر کا تیسرا مانا تھا ہاؤ وے کوسر جو میدان معاشر میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر کو عطا کریں گے اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں میرے پیغمبر صرف دنیا میں نہیں معاشر میں چرچے ہونے ہیں وہاں بھی آپ کے تذکرے ہونے ہیں میرے پیغمبر آپ کا نام بھی زندہ رہے گا آپ کے تذکرے بھی ہوتے رہیں گے بلکہ جو آنے والا دن ہوگا آپ کے تذکرے اس آنے والے دن میں پہلے والے دن سے زیادہ ہوں گے رفا نہ لاکا ذکر تھا ہم نے جو آپ کے ذکر کو بلند کرنا ہے ہم نے جو آپ کے تذکرے کو بلند کرنا ہے وہ تذکرے کون گھٹا سکتا ہے میرے پیغمبر ان کے پروپیگنڈے اور ان کے تان سن کر پریشان نہیں ہونا کہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا تیری اولاد کوئی نہیں ہے نام زندہ رہتا ہے اولاد کے ذریعے اور تیرے بیٹے کوئی نہیں لہذا تیرا نام وفات کے بعد مٹ جائے گا نہیں میرے پیارے پیغمبر آپ کا نام تو ہم نے جنت کے اندر بھی زندہ رکھنا ہے میدان معاشر میں بھی زندہ رکھنا ہے میں تجھے یقین دلانا چاہتا ہوں ان شانیہ کا ابتر نسل تو کٹے گی تیرے دشمن کی نشانیا کاحل اب تر بے شک جو تیرا دشمن ہے وہ نسل کتا ہے جو تیرا دشمن ہے وہ مکتون نسل ہے جو تیرا دشمن ہے اس کا نام لینے والا بھی دنیا میں کوئی نہیں رہے گا یہ کہتے ہیں کہ نام اولاد سے زندہ رہتا ہے میرے پیغمبر ہم نے ان کو اولاد بھی دی ہے ہم نے تیرے دشمنوں کو بیٹے بھی دیے ہم نے تیرے دشمنوں کو اولاد بھی دی ہے لیکن باوجود اولاد دینے کے اولاد ان کی ہوگی نام تیرا لے گی ان نشانیا کا حول اب تر اولاد اسی ابو جہال کی ہوگی کلمہ تیرا پڑے گی اولاد اسی وائل کی ہوگی لیکن آصب نے وائل کی ہوگی لیکن کلمہ تیرا پڑے گی ان کی اپنی اولاد بھی ان کا نام نہیں لے گی ان کی اپنی اولاد بھی ان کے تذکرے نہیں کرے گی ان کی اپنی اولاد بھی ان کا ذکر نہیں کرے گی لیکن آپ کے تذکرے ہوں گے آپ کا ذکر ہوگا جس مکے کے بندے نے سب سے پہلے یہ تانا مکے کے بازاروں میں نبی پاک پر مارا تھا کہ انا محمد ابترا ان کا اس کی نسل من ہو گئی ہے وہ ابتر ہو گیا ہے اس کا نام لینے والا کائنات میں کوئی نہیں رہے گا اس بندے کا نام ہے آس وائل. آس نام کا وہ آدمی ہے سب کا بہت بڑا چودھری ہے مکے کا بہت بڑا سردار ہے سب سے پہلے یہ تانا ابتر کا نسل کٹے کا اور اس بات کا کہ آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا یہ تانا اس بندے نے مارا تھا اس کا نام ہے آسبنے اس نے یہ پروپیگنڈا کیا پھر چند سالوں کے بعد اسی آس کے بیٹے عمر کو اللہ نے اسلام کی گود میں پھینک دیا اسی کا بیٹا اسی کی اولاد اس کو اللہ نے اسلام کی گود میں پھینکا ہے امر ابن اب امر ابن آس رضی اللہ تعالی انو تیار ہو کر مدینہ منورہ میں پہنچتے ہیں نبی پاک نے جب مسجد نبوی کے دروازے سے حضرت عمر ابن آس کو آج جو چودھری اور سردار تھا نبی پاک کا نمبر ون دشمن تھا اس کے بیٹے کو آتے ہوئے نبی پاک نے جب دیکھا تو پریشان ہوئے کسی غلط نظریے سے کسی غلط خیال سے نہ آ رہا ہو لیکن یوں ہی عمر نبی پاک کے سامنے آئے اب سی یمین کا یا رسول اللہ اے اللہ کے پانچ پیغمبر اپنا دائیاں ہاتھ پھیلائیے میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں کچھ مدت ہو گئی ہے میرے دل پر یہ کچوکے لگ رہے ہیں اور ایک بات میرے دل میں بار بار اٹھتی ہے عمر وہ بھی کوئی زندگی ہے جو اس دنیا میں گزاری جائے اور محمد سے کٹ کے گزاری جائے صلی اللہ ہو علیہ وسلم خود بیان کرتے ہیں ہمار کے میں مسجد نبوی میں نبی پاک بیٹھے ہوئے مجھے دیکھ کر پریشان ہوئے میں نے کہا اب ست یمینا کا یا رسول اللہ اپنا دایا ہاتھ پھیلائیے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں باستا یمین انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ نبی پاک نے آگے کر دیا کہ رکھو میرے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرو اور کلما پڑھ لو حضرت عمر ابن کہتے ہیں میں نوجوان تھا سمجھدار بھی تھا دانا بھی تھا میرا باپ آپ کا دشمن تھا ویری تھا اور چودھری اور سردار تھا ہی نبی پاک نے اپنا دایا ہاتھ آگے کیا میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا میں نے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھا نبی پاک دوبارہ گھبرا گئے کہ خود کہتا ہے کہ اپنا ہاتھ بڑھائیے جب میں نے ہاتھ بڑھایا ہے تو پھر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیتا ہے نبی پاک نے فرمایا یا عمر, عمر تجھے کیا ہو گیا ہے پہلے خود ہی تو نے درخواست کی تھی کہ ہاتھ بڑھائیے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں میں نے اپنا دائیاں ہاتھ بڑھایا ہے تم نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا ہے کوئی غلط ارادے تو تمہارے نہیں ہے حضرت عمر ابن آس کہتے ہیں یا رسول اللہ ویسے بیت کر لوں گا کچھ شرطیں لگا کے بیت کروں کیسا سمجھدار نوجوان ہے کیسا زکی نوجوان ہے کیسا فہیم نوجوان ہے صاحب حکمت نوجوان ہے پگانا چاہتے ہو بتاؤ اپنی شرط لگاؤ کیا شرط لگانا چاہتے ہو عمر ابن آس کہتے ہیں یا رسول اللہ ساری زندگی آپ کی مخالفت میں گزر گئی ہے ساری زندگی بتوں کی پوجا کرتے ہوئے گزر گئی ہے ساری زندگی شرک کرتے ہوئے گزر گئی ہے ساری زندگی کفر کی دل دل میں غرق ہوتے ہوئے گزر گئی ہے ساری زندگی آپ کی مخالفت کرتے ہوئے آپ کو گالیاں دیتے ہوئے ساری زندگی گزر گئی ہے آج میں اس شرط پہ بیعت کروں گا کہ آپ میرے ساتھ وعدہ کریں اللہ میرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا میرے سارے قصور معاف کر دے گا اللہ میری ساری غلطیاں معاف کر دے گا اس شرط پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں نبی پاک نے فرمایا اما علمت یا عمر اے امر تم اس بات کو نہیں جانتے ہو ان اسلامہ یہدم ما کانا قبلہو و ماں وان نا قبل دم وا کا نا قبل نہیں جانتے ہو کہ بندہ جب اسلام قبول کرتا ہے اور بندہ جب پہلی دفعہ کلمہ اسلام پڑتا ہے انل اسلام یہ دم و ماں کا اسلام کا قبول کرنا پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے پہلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے بندہ اس طرح بنتا ہے جس طرح آج ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے اللہ تعالیٰ تیرے دشمن کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا تیرے دشمن کا تذکرہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا یہی بندہ جو تیرے متعلق تانا مارتا ہے کہ انا محمد اے میرے پیغمبر اسی کے بیٹے کو تیری گود میں لا کے ڈالوں گا اور وہ مسلمان ہونے کے بعد اپنے باپ کا ذکر نہیں کرے گا تیرے گیت, گیت گاتا رہے گا. ان نشانیہ کا ہول اب تر دو بڑے دشمن تھے نبی پاک کے مکہ مکرمہ میں بڑے ویری نبی پاک کے دو تھے ایک کا نام ہے ابو جہل نام تو اس کا امر ہے امر ابلے شام اس کا نام ہے لیکن مسلمان اور نبی پاک اس کو ابو کے نام سے پکارتے ہیں ایک وہ آدمی نبی پاک کا بہت بڑا دشمن ہے اور دوسرا بندہ ابو لہب ہے وہ نبی پاک کا بہت بڑا دشمن ہے اس کا نام عبد العزا ہے چونکہ شولہ مارتے تھے بڑا خوبصورت تھا ابو لاہب کہتے, اس کہتے ہیں دو دشمن نبی پاک کے بہت بڑے ایک کا نام ابو جال ہے دوسرے کا نام ابو لاہد ہے ابو جال کے ہاتھ میں مکے کی سیاسی کمان ہے یہ تھوڑا سا آسان کریں ابو جہل کے ہاتھ میں مکے کی سیاسی کمان ہے اور ابو لہب کے ہاتھ میں مکے کی مذہبی کمان ہے مذہبی چودھری ابو لہب ہے اور سیاسی چودھری ابو جہل ہے ابو لہب جو ہے اس کا نام ابد الزا ہے اور مزے کی بات یہ ہے نبی پاک کا پڑوسی بھی ہے اور نبی پاک کا سکا چچا ہے دوسرے چچا جو ہے وہ ستولے چچا ہیں دوسرے چچا لیکن ابو لہب نبی پاک کا حقیقی چچا ہے آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا حقیقی ماں اور باپ سے حقیقی بھائی ہے ابو لہب جو ہے مکان بھی قریب قریب ہیں چچا بھی حقیقی ہے گویا کے بڑے حقوق ہیں نبی پاک کے اپنے چچا ابو لہب پر یہ دو بڑے دشمن تھے اور یہی لوگ تانا مارنے والے تھے کہ محمد ابتر ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کو اللہ نے ابو جہل کو بدر کے میدان میں دو معصوم بچوں کے ہاتھ سے پٹوا دیا زلیل کر کے مروا دیا بچوں کے ہاتھ سے مروایا اللہ نے اسے زلیل کیا اللہ نے اسے اور حضرت عبد اللہ ابن مسود رضی اللہ تعالی جو بڑے چھوٹے سے قد کے ہیں بڑے کمزور ہیں ان کی سوکھی ہوئی پنڈلیاں ہیں ان کے جسم میں قوت زیادہ نہیں ہے اور ویسے بھی وہ کوئی چودھری نہیں ہے وہ کوئی سردار نہیں ہے نبی پاک نے ابو جہل کا تکبر توڑنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بھیجا جاؤ ابو جہل کی گردن قلم کر کے لاؤ ابو جال کی گردن قلم کر کے لاؤ اس میں سانس کی کچھ رمکیں ابھی باقی تھی حضرت عبداللہ اللہ ابن نے اس کے سینے پر ہا اپنی اپنا پاؤ رکھ کے کہا جانتے ہو آج کیا ہوا ہے آج حضرت محمد جیت گئے ہیں تیرا لشکر ہار گیا ہے تیرے ستر بندر بندے مارے گئے ہیں دوسرے بھاگ گئے ہیں بڑے سنادید قریش قیدی بن چکے ہیں آج اللہ نے تمہیں زلیل کر دیا ہے اور اللہ نے اپنے پیغمبر کو سرخ روح کر دیا ہے میں تیری گردن قلم کرنے کے لیے آیا ہوں اس کے ہاتھ سے ایک کمزور آدمی کے ہاتھ سے اس کی گردن قلم کروائی جا رہی ہے اس کا تکبر توڑا جا رہا ہے اس کو زلیل کیا جا رہا ہے اور اس وقت بھی ابو جہال نے کہا تھا ابن مسعود اپنے پیغمبر کو جا کے کہنا میرے بھتیجے کو جا کے کہنا کہ جتنی عدالت جتنا بوگ جتنا حسد میں زندگی میں تیرے ساتھ رکھا کرتا تھا وہ بغض ختم کر کے نہیں جا رہا ہوں ستر گنا دشمنی لے کے جا رہا ہوں ستر گنا دشمنی لے کے جا رہا ہوں اور دیکھو تم میری گردن قلم کرنے کے لیے آج میں اب سخت نہیں ہے ہاتھ ہلانے کی مجھ میں اب سکت نہیں ہے اپنا بچاؤ کرنے کی لیکن ایک مہربانی میرے ساتھ کرنا میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا نیچے سے کاٹنا کہ جب گردن نردے پہ چڑھائی جائے تو لوگ کہیں ہاں بھائی کسی بہادر کی گردن آئیے کسی شجاع کی گردن آئیے میری گردن بھی نیچے سے کاٹنا اور میں بدھ بھی भी अपने सीने में گنا لے کے जा रहा हूं ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نبی پاک کو جب اس یہ دونوں بکواس آ کے سنائے نبی پاک نے فرمایا یہ میری متقبر ہے, ہے, ہے اس لیے کہ جب اس پر عذاب کا وقت آیا اور ایک غوطہ اللہ نے اسے دیا اور وہ باہر نمودار ہوا باہر نکلا پانی سے تو کہتا ہے آمن تو نے کیا کہا تھا آمن تو مولا میں مانتا ہوں میں ایمان لاتا ہوں جس بات پہ بنی اسرائیل ایمان لے آئے میں موسا اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں میں قائل ہوتا ہوں تیری ذات کا تو وہ بہلا شریک ہے میں ایمان لاتا ہوں مفسرین نے لکھا ہے جب بار بار اس نے آمن تو آمن تو آمنتوں کا لفظ بولا ہے اللہ نے جبریل امین سے کہا دریا کی ریت لے کر اس کے منہ میں ٹھونس دو تاکہ یہ جملہ بار بار نہ کہے کہیں میری رحمت جوش میں نہ آ جائے کہیں میری رحمت جوش میں نہ آ جائے اور اس کو کہے آل آنا اب ایمان کا دعوی کرتا ہے آل آنا اب کہتا ہے میں ایمان لے آتا ہوں ذرا اپنے ماضی کو دیکھ تیری تلوار نے کتنے معصوم بچوں کو قتل کیا ہے اپنے ماضی کو دیکھ ت نے بنی اسرائیل پر کتنے ظلم ڈھائے ہیں ذرا اپنی ماضی کو دیکھ تھی نے کتنی ماں سے ان کے بچے چھین کر تلواروں سے ذبح کر دیئے آج آخری وقت میں کہتا ہے میں ایمان لے آتا ہوں نبی پاک نے فرمایا اسے عذاب کا ایک چکر آیا وہ ایمان کا دعوی کرنے لگا اس کو آزاد کے چکر آئے لیکن یہ آخری وقت میں بھی ایمان ہو. لایا الٹا کہتا ہے دشمنی لے کے جا رہا ہوں نبی پاک کے دو بڑے دشمن تھے ایک کا نام ابو یاہ تھا اللہ نے اس کو زلیل کر دیا اللہ نے اس کو زلیل کر کے بدر کے میدان میں معصوم بچوں سے پٹوا دیا گھوڑے سے گرایا بچوں نے اس کی گردن کلم کر دی اور حسرت کے ساتھ آخری وقت میں کہتا تھا کاش کاش مجھے کوئی چودھری مارتا مجھے کوئی اپنے پائے کا آدمی مارتا افسوس اس بات کا ہے کہ مجھے بچے مار کے چلے گئے یہ حسرت لے کر کہ مجھے بچے مار کے چلے گئے مجھے دہکان قسم کے لوگ مار کے چلے گئے وہ لوگ جو برادری برادری میں میرے مقابلے کے نہیں تھے وہ مجھے مار کے چلے گئے اللہ نے آپ کے دشمن کو زلیل کیا آپ کے دشمن کو تباہ و برباد کیا بدر کے میدان میں اس کو ضلت کی موت مارا اور, اور اسی ابو جال کے بیٹے کو نبوت کی گود میں ڈال دی سی ابو جہال کے بیٹے کو نبوت کی گود میں ڈال دیا اکرما نام ہے اس کا اکرما رضی اللہ تعالی فتح مکہ کے دن یہ بھاگ کے چلا گیا ہے کہ میری خیر نہیں ہوگی نبی پاک میرا سر کلم کروا دیں گے اس ڈر کی وجہ سے سے کے آنے سے پہلے مکہ چھوڑ کے جدے کی طرف ساحل کی طرف بھاگ گیا ہے کہ کشتی میں بیٹھ کر یمن کی طرف بھاگ جاؤں گا اور اس کی بیوی اس کی بیوی نبی پاک کی خدمت میں آ کے کلما پہن لیتی ہے ابو جہل کی بہو ابو جال کی بہو نبی پاک کی خدمت میں آ کے کلما پڑتی ہے اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میرا خامن اس ڈر کی وجہ سے بھاگ گیا ہے کہ اس کو اس کا سر کلم ہو جائے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا اگر آپ میرے خامن کو امان دے دیں ایک مہینے کی یہ امان نہیں کہ وہ کلمہ پڑھ لے گا شاید وہ کلمہ نہ پڑے لیکن ایک مہینے کی امان آپ دے دیں وہ مکے میں واپس آ جائے تو میں کوشش کرتی ہوں وہ بھی کلمہ پڑھ لے ایک عورت ذات ہے ابو جہل کی بہو ہے آج اس نے کلمہ پڑھا ہے اکرما کے لیے امان طلب کرتی ہے نبی پاک نے جواب دیا اور ابو جہل کی بہو یہ سن کر حیران ہو گئی عورت ذات کی کیا قدر تھی مکہ مکرمہ میں اس کی امان تو قبول بھی نہیں ہوتی تھی مکہ میں اس کی ضمانت تو لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا تھا نبی پاک نے فرمایا اکرمہ کی بیوی بی, میں نے تجھے ایک مہینے کی نہیں دو مہینے کی امان دی جاؤ مجھے دو مہینے کی امان ہے اپنے شور کو لے کے آؤ کہنے لگی یا رسول اللہ یہ بات اگر میں نے اپنے شور کو جا کے بتائی کہ تجھے دو مہینے کی امان اس فاتح مکے نے دے دی ہے تو وہ میری بات کا اعتبار نہیں کرے گا مجھے کوئی نشانی چاہیے نبی پاک نے اپنی چادر بطور نشانی دے دی یہ میری چادر لے کے جاؤ یہ نشانی کے طور پہ اپنے خامت کو دکھانا چنانچہ اکرما جب امان لینے کے بعد مکے میں واپس آیا بیوی نے سمجھایا اسلام کی خوبیاں اس پہ ظاہر ہوئی تو اکرما اسلام قبول کرنے کے لیے جب جب بیت اللہ میں آنے لگے اسلام قبول کرنے کے لیے نبی پاک نے ابو جہل کے بیٹے کا اٹھ کے استقبال کا تو ذکر کوئی نہیں رہے گا اس کا تو تذکرہ کرنے والا کوئی نہیں رہے گا اس کا تو نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا وہ اسلام قبول کرنے کے بعد جب باہر نکلتا ہے دروازے سے باہر جانے لگتا ہے مسلمان آپس میں باتیں کرتے ہیں اے ابو جال کا پتر جا رہا جی یہ اسی ابو جال کا بیٹا ہے جس نے نبی پاک کو ستایا تھا یہ اسی ابو جال کا بیٹا ہے جس نے نبی پاک کو تھپڑ مارے تھے یہ اسی ابو جال کا بیٹا ہے جس نے نبی پاک کی بیٹیوں کے منہ پہ تھپڑ مارے تھے یہ اسی ابو جال کا بیٹا ہے جس نے نبی پاک کے خلاف بدر کے میدان میں لشکر کشی کی تھی جب صحابہ نے یہ جملے کہنے شروع کیے اکرما واپس آیا نبی پاک کی خدمت میں اکرما آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ اعلان کیجیے اس بات کا آج کے مجھے کوئی بندہ اکرمہ بن ابی جہل نہیں کہے گا مجھے کوئی بندہ بن نبی جاہل نہیں کہے گا. میں اپنے باپ کی طرف منسوخ نہیں ہونا چاہتا میں ابو جال کا نام بھی نہیں لینا چاہتا اکرما بن نبی جہل نہ کہے کہ یہ ابو جال کا بیٹا اکرما ہے نبی پاک نے فرمایا اکرما بیٹا بتاؤ پھر تجھے کس نام سے یاد کیا جائے اکرما کہتے ہیں مجھے آج کے بعد اکرما بن اسلام اکرما بن اسلام اسلام کا بیٹا اکرما اسلام والا اکرما مجھے اس نام کے لفظ سے یاد کیا جائے اللہ نے فرمایا ان شالیہ کا حول ابتر میرے پیغمبر یہ مکے کے کافر تجھے کہتے ہیں کہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا نام تو بیٹوں کی وجہ سے زندہ رہتا ہے میرے پیغمبر بیٹے ان کے ہوں گے نام تیرا ہو ان شالیہ کا حول ابتر اسی اکرما کے ذریعے اکرما کے ذریعے نبی پاک کے تذکرے ہو رہے ہیں اور وہ اکرما اپنے باپ کا نام لینا گوارا نہیں کرتا وہ اپنے آپ کو اپنے باپ سے منسوب نہیں کرنا چاہتا کوئی بندہ مجھے یہ نہ کہے کہ میں ابو جال کا بیٹا ہوں ابو جال کا نام مٹ گیا اور میرے محمد کا نام قیامت تک ہو. زندہ رہے صلی اللہ ہو یہ پہلا دشمن تھا نبی پاک کا اس کی سیاسی قوت آگے جا کے ٹوٹے گی ابھی اس کی سیاسی قوت نہیں ٹوٹی سیاسی قوت اس دن ٹوٹے گی جس دن یہ آیا اتری تھی ازا جانس اللہ فتح ہوناسا ید خلون فریدی اللہ افواجہ اس دن ابو جہال کی سیاسی قوت بھی ٹوٹ گئی اس کا اقتدار ختم ہو گیا ان کے ہاتھ سے سب کچھ چھن گیا اور رات کی تاریکی میں جس پیغمبر کو انہوں نے مکے سے نکالا تھا آج دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ وہ فاتح بن کے آ گیا مکے کا فاتح بن کے آ گیا اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ان کی قوت توڑ دیں گے ان کی طاقت توڑ دیں گے ان کو شکست دے دیں گے ان کو مکتو کر دیں گے اور مکے کا فاتح ہم تجھے بنا کے پیش کریں آپ کا نام کیسے مٹ سکتا ہے دوسرا دشمن آپ کا ابو لہب ہے جو آپ کا حقیقی چچا ہے حقیقی چچا ہے آپ کا اور پڑوسی بھی ہے نبی پاک کا اس نے نبی پاک کو بہت ستایا بہت ستایا اس نے نبی پاک کو حالانکہ ایک پڑوسی کا حق تھا نبی پاک کا اس پر دوسرا حق یہ تھا کہ نبی پاک اس کے سکے بھتیجے تھے لیکن اس نے مارا بھی ہے نبی پاک کو گالیاں بھی دی ہیں نبی پاک کو مجنون بھی کہا ہے نبی پاک کو شاعر بھی کہا ہے نبی پاک کو پتھر بھی مارے ہیں نبی پاک کو بدوائیں بھی دی ہیں نبی پاک کو لیکن سب سے بڑی زینی کوف اور زینی ازیت اس شخص نے نبی پاک کو یہ پہنچائی کہ نبی پاک کی دو بیٹوں کا نکاح اس کے دو بیٹوں کے ساتھ ہو چکا تھا ایک کا نام اتبا ہے دوسرے کا نام اتبا ہے اتبا اور اتبا ابو لاحب کے بیٹے ہیں نبی پاک کی دو بیٹیوں کا نکاح جاہلیت کے زمانے میں اس کی اس کے بیٹوں کے ساتھ ہو چکا تھا ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا جاؤ اور محمد کے گھر جا کے اس کی بیٹیا کو طلاق دے کے آؤ آؤ دے کے آؤ اس کے اس گھر جاؤ اور اس کی کو طلاقیں نبی پاک کے لیے سب سے عذیت کا مقام یہ تھا کہ اپنے چچا جاتی ہے جن کے ساتھ بیٹیاں بیاہ دی گئی ہیں نکاح نبی پاک نے صرف کیا ان کے ساتھ وہ داماد ہیں نبی پاک کے چنانچہ وہ دونوں آئے ہیں نبی پاک کے سامنے کھڑے ہو کر نبی پاک کی دونوں بیٹیاں کو تلاکیں بھی دیے آپ کو جو تھا اس نے نبی پاک کے منہ پر تھوک بھی دیا ہے بد زبانی بھی کی ہے بد بھی کی ہے گالیاں سامنے کھڑے ہو کے نکالی ہیں نبی پاک کے چہرہ انوار پر انوار پہ تھوکا ہے اس وقت نبی پاک نے ایک جملہ کہا تھا جب انتہا ہو گئی ظلم کی انتہا ہو گئی ازیت کی تو نبی پاک نے فرمایا اللہم سلط علی کلبم من کلاب میرے مولا کوئی جنگل کا درندہ اس بندے پہ مقرر کر دے جنگل کا درندہ اس بندے پہ مسلط کر دے یہ بندہ جو میرے سامنے کھڑے ہو کے عذیت بھی دیتا ہے بد زبانی بھی کرتا ہے بکواس بھی کرتا ہے کرنے والا جانور اور درندہ اس پر مسلط کر دے جو اس کا خاتمہ کر دے کہتے ہیں جب نبی پاک نے یہ بد دعا دی تو ابو اللہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے آئندہ زندگی سنبھل کے گزارنا کائنات کی ہر بات غلط ہو سکتی ہے میرے بھتیجے محمد کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی یہ تو یقین تھا نا انہیں وہ تو اپنی سیاسی قوت تھی ان کی مذہبی پنڈت تھے وہ ان کی مذہبی حیثیت ختم ہو رہی تھی تو نبی پاک کا مقابلہ کر رہے ہیں زند پہ آ گئے تو نبی پاک کے مقابلے میں آئے ورنہ وہ بھی جانتے تھے کہ چالیس سال کے عرصے میں جس بندے نے معمولی باتوں میں کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ رب کے معاملے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے اپنے بیٹے کو کہتا ہے خیال کرنا آئندہ اپنی زندگی ذرا محتاط طریقے سے گزارنا اس لیے کہ جو جملے نبی پاک کی زبان سے نکلتے ہیں وہ غلط نہیں ہو سکتے چنانچہ شام کے علاقے کی طرف ایک تجارتی کافلہ مکہ مکرمہ کے تاجروں کا جا رہا ہے جس میں ابو لہب بھی موجود ہے اس میں اس کا یہ بیٹا اطبا بھی موجود ہے کافلہ واپس آ رہا ہے رات کا وقت ہے ایک جگہ پہ, پہ پڑاؤ کرنا چاہتے ہیں چنانچے ارد گرد کے لوگ انہیں کہتے ہیں یہاں بڑے درندے ہوتے ہیں شیر بھی یہاں رہتے ہیں تم یہاں پڑھاؤ نہ کرو لیکن مجبور انہوں نے وہاں پڑاؤ کرنا پڑا ہے اب اللہ اپنے بیٹے کے بازو سے پکڑ کے کہتا ہے ذرا رات سبل کے گزارنا میرے بھتیجے کی بدوا یاد ہے کہ کوئی نہیں یاد ہے اللہ مسل تلے یہ قلبم منقلاب ایک چناچے تمام تجارتی قافلہ ارد گرد سوتا ہے درمیان کے اندر ابو جہل ابو لہب کا یہ بیٹا او اس کے ساتھ ابو لہب ہے اور ارد گرد انہوں نے اونٹ اپنے باندھ دیے گھوڑے اپنے باندھ دیے ارد گرد لشکر کے آدمی ہیں این درمیان میں ابو لہب کا یہ بیٹا او موجود ہے ان کے خیال میں تھا کہ درندہ اگر آئے گا تو ان جانوروں کو چیر پھاڑ کے چلا جائے گا تفسیر والوں نے لکھا ہے شیر کی کتابوں میں آیا ہے کہ ایک درندہ شیر وہاں پہنچا ہے اس نے سونگنا شروع کیا ہے ہر ایک کے منہ کو سونگتا چلا جا رہا ہے شاید سونگتا ہو کس کے منہ سے اس گالی کی بدبو آتی ہے جو گالی اس نے محمد کریم کو دی تھی سونگتا سونگتا او کے پاس پہنچتا ہے چیر پھار دیتا ہے انتریاں باہر نکال دیتا ہے آزاد کاٹ دیتا ہے اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر میرے پیغمبر یہ تجھے کہتے ہیں کہ تیری نسل کٹ جائے گی یہ تجھے کہتے ہیں کہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا میں ان کی اولاد کو ختم کر کے رکھ دوں گا ان پر درندے مسلط کر دوں گا ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا چنانچے ابو لہب جو تھا خود ابو لہب جو تھا غزوائے بدر کے صرف سات دن بعد اس کو ایک پھوڑا نکلتا ہے پھوڑا متعدی ہو گیا ہے اس کا جسم گلنے لگا ہے اس کے جسم سے بدبو آنے لگی ہے مرد چون کے متادی ہے بیٹوں نے سمجھا یہ مرض آگے بڑھ جائے گی ہم میں آئے گی ہمارے بچوں میں آئے گی بیٹوں نے ابو لاب کو اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے باہر پھینک دیا ہے چنانچہ وہی ضلت کے ساتھ مرتا ہے اس کا کوئی بیٹا اور اولاد اس کے پاس موجود نہیں ہے دن تک اس کی نا لاش سڑتی رہی تین دن تک اس کو دفن کرنے کے لیے تیار کوئی نہ ہوا اس کا بیٹا قریب نہیں آتا جب اس لاش سے بدبو اٹھنے لگی ہے لوگوں نے ان کو مجبور کیا ہے کہ اپنے باپ کو دفن کرو تو انہوں نے حبشی غلاموں کو کرائے پہ حاصل کیا ہے ان کو کہا ہے گڑا کھو دو اور لکڑی کے ذریعے اس کی میت کو گسیب کے اس گڑے میں ڈال دو میرے پیغمبر یہ آپ کو تانا دیتے ہیں کہ آپ کی نسل کٹ جائے گی آپ کا نام زندہ رہ آپ کا نام ذکر کرنے والا کوئی نہیں رہے گا نہیں میرے پیغمبر ان نشانیہ کا تیرا دشمن ابو لا ہے ہم اس کی نسل کاٹ کے رکھ دیں گے ہم اس کی نسل مکتو کر دیں گے اس کا تذکرہ تو اپنی جگہ پہ رہ گیا میرے پیغمبر اس کو دفن کرنے والا بھی کوئی نہیں ملے گا اس کی اولاد اس کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گی اس کی اولاد اس کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گی چنانچہ چنانچہ مزے کی بات یہ ہے اسی ابو لہد کے دوسرے دو بیٹے ایک کا نام اتما ہے اس نے بھی نبی پاک کی بیٹی کو طلاق دی تھی دوسرے کا نام مو تب ہے یہ دونوں بیٹے ابو لا کے زندہ رہے ہیں اپنے باپ کے مرنے کے بعد یہ دونوں بیٹے زندہ رہے ہیں نبی پاک فتح مکہ کر کے جب مکہ مکرمہ میں تشریف لائے ہیں ابو اللہ کے دونوں بیٹے نبوت کی گود میں گر گئے ہیں دونوں بیٹے مسلمان ہو گئے ابو لاپ کے دونوں بیٹے مسلمان ہو گئے اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر یہ کہتی ہیں کہ اولاد کے ذریعے نام بندوں کا زندہ رہتا ہے میرے پیغمبر اولاد ان کی ہوگی نام تیرا لوگ اولاد ان کی ہوگی تذکرے تیرے ہوں گے اولاد ان کی ہوگی ذکر تیرا ہوگا اور رہ گیا یہ دیکھیے قرآن پاک ذرا صفحہ نمبر پانچ سو سفر نمبر پانچ سو اڑتالیس بالکل آخری سفے پہ چلے جائیے قرآن پاک کے آخری سفے پہ قرآن پاک کے آخری صفحے پہ آئیے جی سورت کا نام ہے سورت اللہ تبت یاد بی لہ و گا تب تبت ہلکت ہلاک ہو گئے یا بدا کے میں نے مل جی بدوا کے میں نے میں لیجیے اللہ کہتے ہیں ٹوٹ جائیں بدوا کا میں نے کر لیجیے تب ٹوٹ جائیں یادا دونوں ہاتھ ید ایک ہاتھ یادا دو ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے تبا اور وہ ہلاک ہو گیا پہلا جملہ بدوا کا دوسرے لفظ میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ ہلاک ہو گیا ٹوٹ جائیں تباہ ہو جائیں ہلاک ہو جائیں برباد ہو جائیں ابو لاپ کے دونوں ہاتھ وہ تبا اور وہ ہلاک ہو گیا ماںنا انہوں نہ کام آیا اس سے ناکام آیا اس کے مال ہو اس کا مال وما ماں اور نہ اس کی کمائی کمائی سے مراد عمل اگر کوئی نیک عمل کیے کچھ کام نہ آیا لیکن مفسرین کہتے ہیں ماں کا سبب کمائی سے مراد اولاد کمائی سے مراد اولاد اللہ نے فرمایا نہ مال کام آیا نہ ہم نے اس طرح زلیم کر کے مارا ہم نے اس طرح زلیم کر کے موت دی نہ مال کام آیا اولاد کا ہماری نزدیک بھی آنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا دنیا میں اس طرح دلیل کیا سجسلہ نارن القریب داخل کرے گا اللہ اس ابو اللہ کو نارن اس میں آج میں ذات الحابل شولہ مارنے والی اس کو بھی ابو اللہ کہتے ہیں اللہ نے وہی جملہ استعمال کیا ذات الحابل شولہے مارنے والی آگ اس کے حوالے کیا جائے گا ممرات اس کی بیوی کو بھی یہ نبی پاک کو بہت سکھاتی تھی ان جمیل اس کا نام ہے ان جمیل یہ کانٹے لے آ کے نا اس رستے میں بچھا دیتی تھی جس رستے سے نبی پاک نے گزرنا ہوتا گالیاں بھی دیتی تھی پتھر بھی مارتی تھی انکریب ابولاب بھی آگ میں داخل ہوگا جو آگ شولہ مارنے والی ہے ومرا تو اور اس کی بیوی بی بھی کہاں داخل ہوگی آگ میں داخل ہوگی ہما لکڑیاں اٹھانے والی لکڑیاں اٹھانے والی مراد اس سے وہی کانٹوں والی لکڑیاں لانا اور نبی پاک کے رستے میں بچھانا ہے یا باہر مفسرین نے بڑی عجیب بات لکھی ہے مفسرین کہتے ہیں جس جگہ جہنم کے طبقے میں ابو آپ کو ڈالا جائے گا اس طبقے میں اس کی بیوی کی ڈپٹی لگائی جائے گی کہ تُو لکڑیاں لا اور آگ کو اور بڑکا یہ زیادہ ذلت ہے بیوی کے ذریعے آگ بڑکائی جا رہی ہے کہ تُو لکڑیاں اٹھا اٹھا کے لا اور جہنم کی آگ کو اپنے خامن پہ اور زیادہ بڑکا یا ہما لتل چگل خوری کے مہینے میں استعمال ہوتا ہے لکڑیاں اٹھانا عربی میں یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے چگڑ خوری کرنا ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ہے یہ بڑی بڑی خصلت ہے یہ انتہائی گھتیا خسلت ہے چگڑ خوری کرنا ایک مومن کو بلکہ بال مخصری نے لکھا کہ حضرت موس علیہ السلام بارش کی دعا مانگنے کے لیے گئے بڑی دیر دعا مانگتے رہے کئی دن دعا مانگتے رہے کوئی بارش نہیں ہوئی ایک دن اللہ تعالیٰ نے بھائی کہگمبر تیرے لشکر کے اندر ایک آدمی ہے جو خور ہے جب تک وہ رہے گا میں نے بارش کا ایک کترا بھی نہیں ٹپکانا حضرت علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ نام بتا نشان نشاندہی کر نکال دیتے ہیں اللہ نے فرمایا میں خوری سے منع کر رہا ہوں میں خود خوری کروں میں اس کی چول خوری خود کروں اب حضرت علیہ السلام نے اعلان کیا نکل جائے وہ آدمی کوئی بندہ نہیں نکلا کہ اچانک بارش شروع ہو گئی حضرت علیہ السلام نے کہا مولا آپ نے تو کہا تھا وہ بندہ ہے اندر موجود ہے بارش نہیں آئے گی اب بندہ نکلا بھی کوئی نہیں بارش بھی آ گئی اللہ نے فرمایا اسی کی, اسی کی وجہ سے تو آ گئی اسی کی وجہ سے تو آ گئی کہ کیا بنا کہ اس بندے نے دل میں شرمندگی محسوس کی زبان کو بھی حرکت نہیں دی کہ کہیں ساتھ ارد گرد والا دیکھ نہ لے دل میں اس نے کہا یا اللہ بڑی ذلت ہوتی ہے ایک دفعہ معاف کر دے آئندہ نہیں کروں گا ہم نے اس کی توبہ قبول کر کے بارش برسانے کا فیصلہ کر اسی کی وجہ سے تو اب بارش برسا رہے چگل خوری ایک انتہائی بری خصلت ہے ایک مومن کو چگل خور نہیں ہونا چاہیے کہ ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر کر کے برادریوں کو آپس میں لڑوایا جائے بھائیوں کو آپس میں لڑوایا جائے رشتے داروں کو آپس میں لڑا دیا جائے دوستوں کو آپس میں دن کو اس کی بیوی کی گردن میں حب لمس رسی ہوگی مونج کی بتی ہوئی رسی ہم نام لینے والا کوئی باقی نہ رہا اور اس کی اپنی اولاد جو تھی وہ اسلام قبول کر کے تیری گود میں آئی وہ بیٹے ابو لہب کے ہیں تذکرے تیرے کرتے ہیں بیٹے ابو لہب کے ہیں تذکرے ایک بات جس کی طرف تو ہاں ایک بات کی طرف تو ضرور توجہ دلاؤں گا دوست کہتے ہیں ابو لہب کی ایک انگلی جہنم سے بچی ہوئی ہے اور اس سے اس کو دودھ ملتا ہے کیوں نبی پاک کی پیدائش پر جس لونڈی نے اس کو جا کے بتایا تھا کہ تیرے بھائی مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر بیٹھا ہوا ہے تو اس نے انگلی کر کے لونڈی کی طرف کہا تھا تو سچ کہتی ہے تو میں نے تجھے آزاد کر دیا نبی پاک کا میلاد بنایا نبی پاک کی ولادت پہ خوشی کی اللہ نے اس کی انگلی کو جہنم سے بچا دیا کسی بھی میلاد منایا کرو اللہ تو ہم بھی جہنم کو بچا سکے یہ معلوم دل دیتا ہے انگلی بچ گئی ابو لاب کی اس سے دودھ مل رہا ہے اس کو جہنم سے نجات پا گئی حوالہ ایک خواب کا یہ بیان ہو رہا ہے کسی کا ابو لاب خار میں ملا کسی کو کس کو ملا ایک کافر کو جو اس وقت تک مسلمان ہی نہیں بعد میں مسلمان ہوا جس بندے کو خواب آ رہا ہے وہ بندہ اس وقت مسلمان نہیں خواب خواب آ رہا ہے کس کو بولو اور کافر کو مل رہا ہے خواب میں کون کافر ایک کافر کو دوسرا کافر خواب میں مل کے ایک بات بتاتا ہے ظالم انسان اس پر اعتبار کر لیا اللہ کے قرآن پہ اعتبار نہیں ہے خواب کی بات اور خواب کافر کا اور بات ابو ناب کی ابو ناب کہتا ہے خواب میں اس کا اعتبار آ گیا ایک انگلی تو نے خارج کر لی قرآن کہتا ہے تبت یدا تبت یدا یدا کس کو کہتے ہیں نا انگلیاں کہ دس انگلیوں قرآن کو ریجیکٹ کر رہا ہے خواب پر خواب بھی ہے کافر کا اور گفتگو بھی ابو ناب کی کو بنیاد بنا کے تو کہتا ہے کہ اس سے میراد کا ثبوت ملتا ہے قرآن نے کہا تبت یادا دوں دوسری بات جو آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں توجہ کیجیے جو تانا جو لفظ توہین کے گستاخی کے مشرقین مکہ نے اور مخالفین اسلام نے نبی پاک کے لیے استعمال کیے اللہ نے قرآن میں ان دشمنوں پر انہیں لفظوں کو پلٹا سمجھ رہے انہیں لفظوں کو واپس کیا وہی لفظ اللہ نے انہیں کہے مثلاً اِنَّ شانیہ کا حون میرا محمد ابتر نہیں میرے محمد کے دشمن کیا ہیں ابتر ہیں صلی اللہ ہو وسلم نبی پہ سفا پہ چڑھ کے لوگوں کو بلایا نبی نے مارا پہلا پتھر مارا اور جماعتنا الحاضہ دا اتنا تمبل نکا سائے ریاؤ آج تیرا سارا دن برباد ہو جائے اور تعلق کو اللہ تجھے غارت کر دے تو برباد نبی پاک کو لفظ بولا تمبل لفظ سو رہے ہیں اس کے کیا لفظ ہے تمبن تمبل نکا سائر لیاؤ نبی پاک کے متعلق اس نے بن ہلاکت کا لفظ استعمال کیا اللہ نے جب اس دشمن کو جواب دیا اللہ نے فرمایا تبت یادا و لاہو میرا پیغمبر کیوں ہلاک ہو تو ہلاک ہو جائے تیرے ہاتھ ٹوٹ کر جہنم میں گر جائے جن ہاتھوں سے تو نے میرے پیارے پیغمبر کو زخمی کی گویا کہ اللہ کی عادت یہ ہے کہ جو لفظ نبی پاک کے متعلق استعمال ہوا اللہ نے وہی لفظ ان پر دہرایا اپنے متعلق بھی اللہ کا یہی طرز اسلوب ہے ذرا توجہ کرنا یہ بات آپ سمجھ کے گئے اللہ کا اپنے بارے بھی یہی طرز اسلوب ہے دشمنوں نے جو لفظ اللہ کے متعلق کہا اللہ نے وہی لفظ پلٹ دیا مثلا دیکھیے قرآن پاک کی یہ صفحہ نمبر ایک سو آٹھ سفر نمبر ایک سو آٹھ سورت کا نام ہے سورت مائدہ صفحہ نمبر ایک سو آٹھ ہے پارہ ہے چھتا سورت کا نام ہے سورت المائدہ آیت نمبر ہے چونسٹھ چوتھی آیت ہے سفے کی جی ایک سو آٹھ سفے کی چوتھی آیت ہے چونسٹھ نمبر ہے آیت کالت الہ دو ید اللہ مغل یہودی کہنے لگے ید اللہ اللہ کا ہاتھ مغلولتن بندھا ہوا ہے مغلولتن بندھا ہوا ہے کس سے کنایا کنجوسی سے بخڑ سے یہ کب کہا انہوں نے جب اللہ نے قرآن پاک کے ذریعے لوگوں کو اپیل کی میرے نام پر خرچ کرو الفکوفی سبیل اللہ اللہ کے نام پہ خرچ کرو پھر اللہ نے ایک جگہ پہ عجیب انداز اپنایا اللہ نے فرمایا ویسے خرچ نہیں کرتے ہو تو قرضہ دے دو میں یقر اللہ کرزم ہسنا کرزہ دے دو واپس لوٹا دوں گا یہ جب ایسے اتری تو یہودی کہنے لگے واہ قرضے باندھتا ہے ہاتھ اس کے اپنے بندھے ہوئے ید اللہ مغلولہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے یہ تانا مارا اللہ کی گستاخی کی یہ جملہ بولا اللہ نے جب جواب دیا وہی رفد استعمال کیا اللہ نے فرمایا ایدیہم بندے ہوئے تو ہاتھ ان بے ایمانوں کے ہیں کنجوس تو یہ بے ایمان ہیں گلت ایدیہم ان کے ہاتھ کیا ہیں بندے ہوئے وہ لوئ لوں بما کال اور جو یہ بکواس کر رہے ہیں یہ لانت کے مستحق کے ان کے ہاتھ کیا ہے خود ان کے ہاتھ بندے ہوئے بل یدا ہو سبحان اللہ کتنا سادہ انداز ہے حالانکہ اس بکواس کا اگر جواب نہ دیا جاتا تو کون سا آسمان ٹوٹ رہا تھا ایک بکواس تھا یہودیوں کا اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے اللہ نے فرمایا نہیں بل یادا ہو تم کہتے ہو اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے بلکہ یدا ہو اس کے دونوں ہاتھ مب سوتانے کھلے ہوئے ہیں اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے سے کو کئی فیشا خرچ کرتا ہے جس طرح चापता चापता चापता اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرتا ہے اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے चापता سمجھا آپ کو یہ رہا اگر آپ کی توجہ ہے تو بڑا ایک بات عجیب سمجھانا چاہتا ہوں نبی پاک کے متعلق جو تانا مشرقین نے مارا یا مخالفین نے تانا دیا یا گالی دی اللہ نے جواب میں وہی تانا منہ پہ دے مارا یہی عادت اپنے بارے میں اللہ نے استعمال کی جو لفظ جو جملہ نے نے یہودیوں نے اللہ کے متعلق روش اللہ نے اپنے نبی کی عزت کے متعلق رکھی جو روش اللہ نے اپنی ذات کی عزمت کے متعلق رکھی وہی روش اللہ نے اپنے نبی کے یاروں کے متعلق بھی رکھی جو اپنے متعلق روش رکھی اپنے پیارے پیغمبر کے متعلق روش رکھی وہی روش اللہ نے اپنے نبی کے یاروں کے متعلق بھی رکھی نکالیے گا ذرا سفا نمبر چار بالکل شروع میں آ جائیے سورت کا نام ہے سورت البقرہ سفا نمبر ہے چار آیت نمبر ہے تیرہ سورت البقرہ سفر نمبر چار آیت نمبر تیرہ ویزا کی لال اور جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے جب مدینے کے منافقوں کو کہا جاتا ہے آمینو ایمان لے آؤ کما الناس جس طرح ایمان لائے ہیں دوسرے لوگ یہ منافقانہ اسلام چھوڑو اندر سے کچھ باہر سے کچھ یہ منافقت چھوڑو یہ روش چھوڑو اس طرح کا خالص ایمان لے آؤ جس طرح کا خالص ایمان ابو بکر لائے انداز سے مراف کون ہے صحابہ جس طرح کا ایمان فاروق ای آزم لائے عثمان ذنو رہن لائے حیدر کر لائے زب لائے سعید لائے مواد لائے جس طرح کا ایمان یہ مخلص صحابہ لائے میرے نبی کے یار لائے اس طرح کا ایمان لے آؤ معلوم ہوتا ہے اللہ نے نبی پاک کے صحابہ کے ایمان کو میار می قرار دیا صحابہ کا ایمان کیا ہے میار می ہے کسوٹی ہے ترازو ہے صحابہ کا ایمان اس طرح ایمان لے آئے جس طرح میرے نبی کے یار ایمان لائے خلوص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ایمان لاؤ کالو کالو تو منافق کہنے لگے آن مینو کیا ہم ایمان لے آئے کما آمن سا جس طرح ایمان لے آئے یہ بیوقوف ہو صحابہ کو کیا کہا انہوں نے بے بیوقوف یہ تو ہوئے بے وقف نئی نئے رات کا پتا نئے نئے دن کا پتا نئی نئے تجارت کا پتا نئے نئے وطن کا پتا نئے نئے بال بچوں کا خیال نئی نئے بیوی کا خیال تن من دھن سب کچھ قربان کر کے اس نبی کے پیچھے چلے ہوئے یہ کہتا ہے آ جاؤ آ جاتے ہیں یہ کہتا ہے رک جاؤ رک جاتی ہے سب کچھ ایک بندے کے گردا گرد گھوم رہا ہے ان کو کوئی پتا نہیں ہے کمائی کا کوئی پتا نہیں ہے بال بچوں کا یہ تو بے وقوف لوگ ہوئے ہم بیوقوف لوگوں کی طرح ہی ماننا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ ٹانا وہ انہوں نے نبی پاک کے صحابہ کو دیا کہ یہ بے وقوف ہے اللہ نے جواب دیتے ہوئے کہا اللہ اللہ حرف تمبی میں نہ کریں گے خبردار سنو انہم ہم ان ہوم ہوم دو دفعہ ہوم ہوم لا کے میں نہ حسر کا ہوا اللہ نے فرمایا انا ہوم ہوم اصفہ بے شک وہی ہیں بے شک وہی ہے بے وقوف کون جو میرے نبی کے یاروں کو کیا کہتے ہیں بے وقوف وہی روش اللہ نے اپنے نبی کے یاروں کے متعلق اپنا لی جن لوگوں نے نبی پاک کے یاروں کو بے وقوف کہا اللہ نے جواب میں ان لوگوں کو کیا کہا بے وقوف کہا پھر یہ زیر میں رکھیے اس سے یہ نتیجہ نکلا توجہ کیجئے اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ نبی پاک کے یاروں کے متعلق اللہ کی روی یہ ہے کہ جو لفظ نبوت کے یاروں کو کہا جائے گا وہ لفظ پلک کے کہنے والے پہ آئے گا جو بندہ نبی کے یاروں کو بے وقوف کہے وہ خود بیوقوف ہے جو میرے نبی کے یاروں کو فاسق کہتا ہے وہ خود فاسق ہے جو میرے نبی کے یاروں کو منافق کہتا ہے وہ خود منافق ہے اور جو میرے نبی کے یاروں کو کافر کہتا ہے وہ خود کافی <تصفيق> یہ رویش اپنا ہے قرآن میں کہ جو فتوا نبی کے یاروں پر کوئی بندہ لگائے گا وہی فتوا اس بندے پہ پلٹ دیں گے اللہ آگے دیکھیے وزالک الدین آمنو اور جب ملتے ہیں وہ لوگ ایمان والوں سے کالو آ تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اسی تے تو تال ہیں جی ہمارا تو تن من تمہارے لیے آویر ہے جی ہم تو مخلص مومن ہیں جی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں جی ویزا خلو الا شیاتی جب وہ الگ ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف وہ شیطان کون ہیں ان کے بڑے بڑے سردار ان کے چودھری وہ مولوی وہ پیر وہ خود پیچھے بیٹھتے تھے ان کو مجلس میں جتے تھے کہ مسلمانوں کو پاگل بناؤ انہیں کام تمہارے ساتھ ہیں وہ راخلو الا شیاتی جب الگ ہوتی ہیں اپنے شیطانوں کی طرف کالو وہاں جا کے کہتی ہیں انا ماک بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ہمارا مرنا پڑ تمہارے ساتھ ہے ہمارا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے ہم تمہارے اور ادھر کیوں گئے تھے کیا لینے گئے تھے اور جی انا مست ہم تو ذرا ماحول کر رہے تھے جی اے بنا رہے تھے جی مسلمانوں کو اتنی سی بات کہنے سے جی بڑے خوش ہو جاتے ہیں بے یہ بھی مومن ہو گیا یہ بھی مومن ہو گیا مست ہم تو مسلمانوں سے نبی کے یاروں سے مزاق کر رہے تھے مکھول کر رہے تھے کر رہے تھے اللہ نے جواب دیا اللہ نے فرمایا اللہ اللہ بھی ان منافقوں سے مخال کرتا ہے جو لفظ انہوں نے نبی کے یاروں کے متعلق کہا اللہ اللہ نے وہی لفظ ان پر دیا اللہ بھی ان پر دیا بھی کے ساتھ مخال کرتا ہے وہ میرے نبی کے یاروں کے متعلق مخال کرتے ہیں اللہ بھی ان اللہ مخال کرتا ہے اللہ مزاق کرتا ہے اللہ کی ذات تو مزاق سے پاک ہے تو مفسرین نے یہاں میں کیا اللہ ان کو اللہ ان کو صحابہ سے مزاح کرنے کی سزا دے گا اللہ و جستاج بہن کا مینا کیا کریں گے اللہ ان کو اس مزاح کرنے کی کیا دے گا سزا دے گا اور بال مفسرین نے میں, میں نے لکھا اللہ بھی مخال کر رہا ہے کیا مطلب کلمہ پڑھتے ہیں کلمہ منافق تو تھے نبی کی محفل میں آتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں نعرہ رسالت بھی لگاتے ہیں نمازیں بھی پڑنی پڑتی ہے وزو بھی کرنا پڑتا ہے جہاد میں بھی ساتھ ہے چلنا پڑتا ہے ورنہ نفاق کھلتا ہے نہ جائے تو نفاق کھلتا ہے مال بھی خرچ ہے پڑتا ہے نماز بھی پڑھنی پڑتی ہے زکات بھی دینی پڑتی ہے نمازوں میں بھی آنا پڑتا ہے وزو بھی کرنا پڑتا ہے کلما بھی پڑھنا پڑتا ہے مجلس میں بھی آنا پڑتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں بھی ان سے مخال کر رہا ہوں سارے کام اسلام کروا رہا ہوں اور مرنے کے بعد جب میرے پاس آئیں گے تو ملے گا ہم بھی مخال کر رہے ہیں ہم بھی مخال کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمارے پاس آئیں گے تو کسی عمل کا سواب ان کو نہیں ملے گا چنانچے میں بیان یہ کرنا چاہتا تھا کہ قرآن پاک میں جو روش اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کے متعلق اختیار کی ہے اور جو روش اللہ نے اپنے لیے اپنی ذات کے متعلق اختیار کی ہے وہی روش اللہ نے اپنے نبی کے ساتھیوں کے متعلق بھی اختیار کی ہے چنانچہ اللہ نے سورت کوثر کی تیسری آیت میں ان نشالیہ کا حول کہ کے اپنے پیغمبر کو یقین دلایا میرے پیغمبر نسل کتے گی ان لوگوں کی ذلت کی موت مریں گے یہ لوگ تذکرے اور ذکر ان کے ختم ہو جائیں گے ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا اور تیرے تذکرے ہم ان کی اولاد کی زبان سے زندہ کرواتے رہیں گے اولاد ان کی ہوگی تذکرے تیرے ہوتے رہیں گے اللہ جن ساتھیوں کو وہ انعام دیے گئے نا جی پچھلے جمعے پچھلے سے پچھلے جمعے پہ کچھ ساتھی نہیں آئے تھے جنہوں نے وہ پرچے پہلے دیے تھے لکھنے والے وہ بعد میں یہ انعام لے لیں جی حیات okay. نبی کے مسئلے پر ہمارا کوئی بندہ خراب نہیں ہوتا یس صاحب نے پرچی بھیجی ہے کہ بڑا جی اثر ہو رہا ہے جی کسی نے تقریر کی ہے بھائی جو حیات النبی کا قائل نہیں اگر وہ قربانی میں شامل ہو جائے تو ساتھوں کی قربانی نہیں ہوگی میں بھی یہی کہتا ہوں چلو نبی کہتا ہوں کہ جو کا کائل نہیں ہے وہ قربانی میں اگر شامل ہو جائے تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی حیات النبی کا جو منکر ہے وہ تو سرے سے مسلمان ہی نہیں دشت. کون حیات النبی کا انکاری اصل میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں مولویوں نے چکر چلایا ہوا ہے صحیح بھی بت النبی کا منکر نہیں ہے حیات میں خدا کی قسم کوئی اختلاف نہیں یہ میرے سامنے قرآن پڑا ہوا ہے حیات میں نبی پاک کی حیات میں کوئی اختلاف نہیں ہے حیات کی نوعیت میں اختلاف ہے حیات کی نوعیت میں کیفیت میں اختلاف ہے ہمارے دوستوں کا خیال یہ ہے اسی قبر میں جو مدینہ منورہ میں ہے اسی جسم کے ساتھ نبی پاک کی حیات ہے روح مبارک اسی جسم میں موجود ہے اور ہم جمیت شاعت و تحید وسنہ کے لوگ کہتے ہیں نہیں نبی پاک کا جسم اقدس مدینہ منورہ کی قبر مقدس میں مدفون ہے اس کو کیڑے مکوڑے نہیں کھاتے مٹی اس کو نقصان نہیں پہنچاتی الان کا ہو گیا آج بھی اسی طرح ہے جسمت والی ہے اور قرآن کہتا ہے بلطو سے رو لات دنیا بل تر نل حیا تنیا اور تم دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو بل آخرا تو خی روم کا ویرا تو خی روم کا و زحا وے سجا ما ودا کر ربو کا و ماں کلا و تو کا آخرت کی زندگی پہلی زندگی سے کیا ہے ہے بہتر جب نبی پاک کا انتقال ہوا تھا حضرت آشا کی گود میں آپ کا سر مبارک تھا اٹھائیے بخاری اٹھائیے مسلم اٹھائیے حدیث کی کتابیں نبی پاک کا سر مبارک حضرت آشا کے سینے کے ساتھ ہے نبی پاک کی زبان پر کیا جملے تھے انگلی مبارک کس طرف اٹھ گئی تھی حضرت آشا روایت کرتی ہے نبی پاک کی انگلی خط کی طرف اٹھی اور نبی پاک نے فرمایا اللہ اللہ اللہ میرے اللہ تیری رفاقت, میں آنا چاہتا ہوں تیری رفاقت میں آنا چاہتا ہوں انگلی کس طرف اٹھی تھی اللہ اور تم کس کے قائل ہو تم نیچے کے قائل ہو اور انگلی کس طرف اٹھی ہوئی تھی آسمان کی طرف اللہ عمر جب رفیع امین اور اسراہیل دونوں نبی کے پاس پہنچے ہیں اور اسرائیل نے اجازت طلب کی ہے یا رسول اللہ جبریل نے کہا یا رسول یار اسراہیل ہے روح قبض کرنے کے لیے آیا کسی سے اجازت نہیں لیتا لیکن کی یہ خصوصیت ہے کہ ہم سے اجازت لی جاتی ہے اجازت طلب کر رہا ہے آپ فرمائیں تو آپ کی روح قبض کر لی جائے جبریل امین یہ جملے کہتے ہیں بخاری کی روایت ہے اٹھائیے بخاری نبی پاک نے جبریل امین سے پوچھا جبریل ادھر کیا حالت ہے جس نے بھیجا ہے جس نے بھیجا ہے اسراہیل کو ذرا بتا تو صحیح ادھر کیا حالت ہے جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ تو آپ کی ملاقات کا مشتاق بیٹھا ہے وہ تو آپ کی ملاقات کا مشتاق بیٹھا ہے پھر نبی پاک نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا اللہ عمر رفیع کلال اللہ عمر رفی کلالا پھر نبی پاک کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کی وفات کے بعد جو جملے کہتی ہیں اٹھا بخاری مسلم اور کرم کی کتابیں حضرت فاطمہ نے جملے کہتے ہوئے کہا تھا واہ بتا ہو واہ بتا ہو الا جبریلا نہ ہو الا جنت فرب سے نہ ہو الا جنت الرب سے نہ واہو ہائے میرے ابا جان آپ نے مجھ سے یاری توڑ کے جبرین سے یاری لگا لی ہائے میرے ابا جان ہم آپ کی وفات کی خبر جبرین امین تک پہنچاتے ہیں علاج جنت الفرداؤ سے ماں با ہو بابا مجھے چھوڑ کے جنت الفرداس میں ٹھکانا بنا لیا جنت الس کا فاطمہ کیا کہتی ہے میرا بابا کہاں ہے فاطمہ کیا کہتی ہیں کہ میرے والد گرامی کیا ہے الا جنت فرداؤ عام جنت نہیں ہے جو تم دھوکہ دیتے رہتے ہو لوگوں کو کہ یہ ٹکڑا بھی تو جنت کا ایک ٹکڑا ہے جس میں نبی پاک مفون ہے عام جنت میں نبی پاک نہیں ہے فاطمہ کہتی ہے الا جنت فرداؤ سے ماباہ ہو میرا بابا جنت الفرداس میں ہے اٹھاؤ حدیث کی کتابیں اٹھاؤ تفسیر کی کتابیں اٹھاؤ محدثیم کی کتابیں لکھا ہے محدسی نے جنت الفردوس کس جگہ ہے مدینے میں جنت کس جگہ ہے؟ مسجد میں اٹھاؤ حدیث کی کتابیں تمام محدثین لکھتے ہیں جنت الفردوس جنت کا وہ حصہ ہے جس کی چھت اللہ کا عرش بنتا ہے جس کی چھت اللہ کا عرش بنتا ہے وہ کہاں ہے وہاں نبی پاک زندہ ہیں آپ نہ گھبرائیں کس سے کہانیوں سے ہمارے لوگ متاثر نہیں ہوتے ہیں جھوٹے واقعات سے بزرگوں کے اخبار سے خواب سے کشفوں سے حکیتوں سے کہانیوں سے لوگ متاثر نہیں ہوتے ہیں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہمارے ساتھ اللہ کا قرآن بھی ہے ہمارے ساتھ نبی پاک کا فرمان بھی ہے ہمارے ساتھ صحابہ کا اجماع بھی ہے اور ہمارے ساتھ امام ابو حنیفہ کا مسلک بھی ہے کس سے کہانیوں سے اگر کوئی بندہ ہمارا متاثر ہوتا ہے تو بڑی بدکسمتی کی بات ہے کہتے ہیں اٹھارہ بلاک کی مسجد میں مغرب کی اذان رکھ دی جاتی ہے شاید جی ان کو پتا ہوگا اذان دینے والے جو لوگ ہیں اگر اللہ نے ہدایت گمرائیل کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا ہے یعنی جسے چاہے ہدایت دے دے جسے چاہے گمراہی کے گھروں میں پڑھا رہنے دے تو آپ بتائیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب و کتاب کیوں کرتا ہے سزا جزا کیوں دینی ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے صورت فاتح کے درس نہیں سنی اگر آپ صورت فاتح کے درس سنتے تو اے دن سراپ المستقیم اور غیر منظوری علیہ ولا اس پر میں نے اس پر مفصل گفتگو کی تھی کہ شروع کے اندر اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا چاہے کوئی بچہ سکھوں کے گھر پیدا ہو ہندوؤں کے گھر پیدا ہو عیسائیوں کے گھر پیدا ہو یہودیوں کے گھر پیدا ہو میوسیوں کے گھر پیدا ہو ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے کلو مولودی یو لطرا فا با واہدانی اور یو مسرانی اور یو ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں اس کے ماں باپ اس کو عیسائی بناتے ہیں اس کے ماں باپ اس کو مجوسی بناتے ہیں مطلب کیا ہے جس سوسائٹی میں رہتا ہے جس معاشرے میں رہتا ہے اسی معاشرے کا رنگ اختیار کر لیتا ہے ورنہ پیدا کافر نہیں ہوتا ہر بچے کو فطرت اسلام پر پیدا کیا پھر اللہ نے انبیاء بھیجے گئے سلیم اللہ نے دے دی سمجھ بھی اللہ نے دے دی عقل سلیم اللہ نے دے دی پھر امبے آب ہو پر اللہ نے کتابیں اتار دی پھر ہدایت کے سامان اللہ نے جاری کر دیے اللہ نے دونوں رستے اس کو دکھا دیے ایک رستہ جنت کی طرف جا رہا ہے ایک رستہ دوزخ کی طرف جا رہا ہے جس وقت اس نے دونوں رستے دیکھ لیے قرآن کی ایتیں اس کے سامنے آ گئی ہدایت کا رستہ اس نے دیکھ لیا اس کے بعد جو بندہ زد کرتا ہے اور کہتا ہے قرآن کہتا رہے میں نہیں مانتا اللہ فرماتے ہیں ختم اللہ علام اس وقت ہم اس کے دلوں پر کیا لگاتے ہیں تو یہ